وائل علی حبیب اللہ سلا تو السلام علی نبی وائل علی کواس حابقیا نور الله تو سن تل ات مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم غسار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں چنانچہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہیں کہ بے شک اللہ عزل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درودے پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے تو جمعہ کا دن ہے خصوصیت کے ساتھ اس دن درود پاک کا اہتمام کیا جائے کہ اس کی اور بھی زیادہ برکت ہے کہ جمعہ یوم عید ہے دنوں کا سردار ہے تو اس دن میں خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے اور ماشاءاللہ اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو جمعہ کی نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ درود رضویہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں تو جو یہاں موجود ہیں وہ شرکت کر لیں اور جو مدنی چند کے ناظرین ہیں تو برائے راست یہ بھی سلسلہ یہاں سے نشر کیا جاتا ہے تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے آج کے اس بیان میں شریک رہوں گا اور تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا میں دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہی و بارکا و صلاں و سلام علی سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نیک لوگوں کے وہ عمدہ اخلاق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 باتنی گناہوں سے بچنا ہے تبھی وہ نیکی کے راستے پر چلے گا اور نیک امال کرنا ہے تو یوں ان کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ نیک اعمال یہ رضا الہی حاصل کرنے رحمت الہی پانے نجات دلانے اور جنت میں لے جانے کا بڑا سبب ہے نیکیاں کریں گے تو جنت ملے گی اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے قرآن پاک کیا فرمائی فمائی یامل مسقال ازر خی رہی ارا من یامل مسقال ازر شر رہی ارا کہ اور بندہ قیامت کے دن اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو پائے گا اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گنا کو پائے گا تو جب اس نے یہ سنا تو جانے لگا تو ان بزرگ نے پو بلایا پوچھا کہ اے شخص نے کیا جانا تو نے کیا جانا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے تو شخص کہنے لگا کہ میں نے جان لیا کہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گنا کرنا نہیں نہ جانے کون سی نیکی رب تعلی کے حضور پسند آ جائے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور اسی طرح نہ جانے کون سی کون سے گنا پر ہمارا رب عز وجل ناراض ہو جائے اور ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے تو وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کر سکتی ہیں نجات دلانے والے اعمال ہم کرنا چاہتے ہیں میں نیک بننا چاہتا ہوں میں سدھرنا چاہتا ہوں لیکن آخر وہ کون سے ایسے میں معمولات اپناؤں کہ جس سے میں نیک بن جاؤں میری عادتیں اچھی ہو جائیں میں جنت میں جانے والے آمال کرنے لگ جاؤں تو ان میں سے ایک صالحین سے محبت کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے نیک بندوں سے محبت رکھنا ان کی صحبت اختیار کرنا ان کا ذکر کرنا ان کا ادب کرنا یہ صالحین سے محبت کہلاتا ہے کیونکہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی دوستی و صحبت کو محبوب رکھا جائے یعنی اس کی صحبت میں جانے کی رغبت ہو وہ جب نظر آ جائے تو اس سے ملنے کا اشتیاق ہو اس کے پاس جائے اس کی برکتیں پائے اور اس کا ذکر کیا جائے اس کا ادب و احترام کیا جائے تو اس زمن میں قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم پارہ سولہ آیت نمبر چھیانوے میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُدَّامُ ترجمہ کنزل ایمان بیشک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا تو میرے مٹھی مٹھی پیارے پیارے اسلامی بھائیو ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب اللہ تعالی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت داخل فرمائے گا تو نیک کام کرنے میں یہ بھی برکت ہے یعنی بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں بھی نیک مشہور ہو جاؤں گا اور بعض اس کی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں مگر جو اللہ کے لیے بھی عبادت کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کر رکھتا ہے لہذا تم بھی اسے محبت کرو حضرت جبریل علیہ السلام اسے محبت کرتے پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے جیسا کہ حضور غوث آزم رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ کیسے آشکان ہیں کہ غوث پاک کی ہفتہ وار گیارہویں مناتے ہیں مانا گیارہویں مناتے ہیں سالانہ گیارہویں مناتے روز یاد کرتے ہیں خواجہ غریب نواز سبحان اللہ یہ تو ہیں ہی غریب نواز کیسا عاشقوں کا تانتا بندہ رہتا ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی ڈبل بارہ گھنٹے میں جس وقت چلے جائیں تو آپ کے دربار علی شان میں رونق ہی رونق ہوتی ہے تو یہ اور بھی دیگر معروف اولیاء کرام کہ ان کی عام مقبولیت ان کی محبوبیت کی دلیل ہے تو نیز اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلقت اسے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کو رغبت ہو دیکھ لیں کہ آج اولیاء کرام رحمہ اللہ سلام اپنے مزارات میں بظاہر سو رہے اور لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جا رہے حالانکہ انہیں, انہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے ظاہری طور پہ دیکھا نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں عیسائیت اس کی تفسیر میں خزانہ عرفان میں بھی ہے کہ اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ایمان اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اس آیت کے تحت یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں آپس میں دینی محبت و الفت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ول علی وسلم پر ایمان لانے شریعت کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہیں شرک کو معافیت سے منع کرتے ہیں فرض نمازیں ان کے حدود و ارکان پورے کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں اپنے اوپر واجب ہونے والی زکوۃ دیتے ہیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں تو ان صفات سے متصف مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ان قریب رحم فرمائے گا انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہاں پر ظاہر یہ بھی ایک وصف بیان کیا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے برائی سے منع کرتے تو مسلمان یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں آج بد قسمتی سے اس معاملے میں بھی ایسی نفسانی معاملات ہے کہ اگر ہمارا کسی سے یوں تعلق قائم ہوتا ہے تو بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہمارا دنیاوی مفاد اس سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ایک بہت پرانی بات ہے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ظاہر ایک مذہبی ماحول کا فرق ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا پھر پتہ چلا کہ وہ کسی دنیاوی اسکول وغیرہ میں داخل ہو گئے مطلب وہ پڑھانے لگے تو ایک عرصے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود اظہار کیا کہ جو دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں نا ان کے اندر اور دنیاوی طور پہ بڑا فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے چونکہ آپ کو پڑھایا ہے آپ نے میرے ساتھ پڑھا ایک اچھا وقت گزرا ہے اگر میں آپ کو راستے میں کہیں نظر آ جاؤں بائک پر آپ جا رہے ہو تو آپ فوراً گاڑی روکیں گے اسٹینڈ پہ لگائیں گے وہ مجھ سے ملیں گے آ کر تو کہا کہ اب چونکہ میں نے بظاہر یوں ترقی کر لی دنیاوی اچھے ادارے میں میں پڑھاتا ہوں لیکن اس دنیاداری کا عالم یہ ہے کہ ہم تو اپنی بائک پر اپنے جو بھی جگہ ہے ادارہ ہے اس سے نکلتے ہیں ہمارے اسٹوڈینٹ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں آتے ہیں تو جب ادارے سے نکلنے کے بعد اگر ہماری گاڑی ہمارے اپنے ہی اسٹوڈینٹ کی گاڑی کے برابر میں کھڑی ہو تو وہ گردن پھیر کر بھی نہیں دیکھتا ہے تو آج کل بڑا یہ عجیب معاملہ ہے دنیاوی مفاد ہوگا تو ایک دوسرے سے بڑا تعلق ہوگا خیر خیریت بھی پوچھیں گے تعلق بھی قائم رکھیں گے لیکن جیسے ہی دنیاوی مفاد ختم ہو گیا اب ہمارا تعلق تو مسلمان میں اتفاق اور اتحاد یہ بہت ضروری ہے چنانچہ حضرت ابو موسا شری رحمت ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اور حضرت نعمان بن بشیر ردی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی آپس میں دوستی رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ, آنکھ آنکھ میں درد نہیں لگا چوٹ نہیں لگی چوٹ ہمارے ہاتھ میں لگی لیکن آنسو کہاں سے نکلتے آنکھ سے تو کسی نے بڑا خوب شیر کہا کہ مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے سارے جسم کی کیسی ہمدرد ہوتی ہے تو یہی مثال مسلمانوں کی بھی دی جاتی ہے کہ اگر ایک علاقے میں ایک جگہ پر کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا تو دوسرا مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے او پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اسی طرح فرمایا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں اور فی زمانہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہے ہم مسلمان ہیں ہماری بعض رشتے داریاں بھی ہیں ہمارا تعلق ہے ہمارا پڑوس ہے ہمارا محلہ ہے ہمارے سامنے ہی نوجوان شراب کی لت میں پڑھ رہے ہیں آج کل ہمارے سامنے ہی نوجوان بیراروی کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جناب معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے بہت بگڑتا جا رہا ہے آخر اس کی اصلاح کی کوشش کون کرے گا تو ہمارا جو وسط بیان کیا گیا مومنین کا مسلمان کا کہ آپس کے رفیق ہیں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے برائی سے منع کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے دوسروں کو بھی نماز پڑھانی ہے خود بھی سنتوں کے راستے پر چلنا ہے دوسروں کو بھی چلانا ہے تبھی یہ بگڑا ہوا معاشرہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چل سکے گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج مسجدوں کی ویرانی سنیما گھروں اور ڈراما گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو رولا دیتی ہے ڈش اینٹینا کیبل کے ذریعے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیات ہو ڈالی ہے ضروریات کی تکمیل سہولیات کے حصول کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو آخر سے غافل کر دیا ہے جس کی مرضی آ رہی ہے جو چاہ رہا ہے کسی کو بول رہا ہے ارے بھائی آپ جانتے ہو اس کو تو بولو تو صحیح کہ تو کیا کر رہا ہے یہ کون سی ٹون استعمال ہو رہی ہے یہ آپ کی تحریر کیا رنگ دکھا رہی ہے آپ کچھ سمجھیں کہ آپ کو مرنا نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر آپس میں رنجشے پیدا کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو کیا ہمیں ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سامنے جیسے ایک خاتون نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرے بچے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں مجھے کوئی طریقہ بتائیں میں اپنے بچوں کو اٹھا نہیں سکتی ہوں یہ جاگتے نہیں ہیں ان بزرگ نے فرمایا کہ خاتون تیرے گھر میں اگر آگ لگ جائے تیرے بچے سو رہے ہوں تو بتاؤ کیا بچوں کو اٹھاؤ گی یا ایسے ہی چلی جاؤ گی کہ اٹھتے نہیں ہے یہ کہ نہیں حضرت یہ کیسے ممکن ہے میں تو ان کو جیسے تیسے اٹھاؤں گی تو کہا بس جس دن یہ زین بنے گا نا کہ اگر یہ بچے آج نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو جہنم کی آگ میں جلان جلنا پڑے گا جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا تو تمہارے اٹھانے کی کیفیت الگ ہو جائے گی تو ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں بعض اوقات اس چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کی کوئی لیکیج کسی بھی جگہ کی کوئی کمزوری یہ معاشرے کو کتنی تباہی کی طرف لے کے جائے گی نہیں جناب کوئی فرق نہیں پڑتا سب چلتا ہے کیا چلتا ہے بھائی کیا چلتا ہے جب ہمارا ما... ہمارا سر کا پانی جو ہے وہ بالکل ہمیں ڈبو دے گا پھر ہوش آئے گا ہمیں احساس احساس جیسے بعض اگر ٹیچرس پڑھاتے ہیں اداروں میں ان کے سامنے بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں. سب چلتا ہے یار کچھ نہیں چلتا حضرت روکے ان کو آپ, آپ زیر پرستی ہو رہا ہے اس ادارے کے آپ ذمہ دار ہیں اپنے ادارے میں آپ ہر طرح کا ڈسپلن قائم کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے کیا بد اخلاقی کے معاملہ دھونے دیں گے کہ سب چلتا ہے آپ اپنے ادارے میں ایک منٹ کی لیٹ کاؤنٹ نہیں کرتے جناب میرے ادارے کا بہت بڑا ڈسپلن ہے یہ آپ اپنے ادارے میں ہونے والی صفائی ستھری کا بہترین معیار رکھتے ہیں کہ جناب میرے ادارے کا ڈسپلن ہے تو یہ دنیاوی شہرت پانے کے لیے صفائی ستھرائی کرنے کے لیے تعلیمی کیفیت بڑھانے کے لیے دیگر معاملات میں اپنے اسٹوڈنٹس کی معاملات کو اور زیادہ انکریز کرنے کے لیے آپ ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں آپ کے اداروں میں بے راہ روی کے معاملات ہو رہے ہیں فنکشن کے نام پر نوجوان لڑکیاں لڑکے بے ہودہ معاملات میں مفتلا ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب کیا کریں مانتے نہیں ہیں آپ اپنے ادارے کے ہر معاملے کو منوا لیتے ہیں تو بینگا مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو آپ کی شریعت کے طور پر ذمہ داری تھی اس میں آپ کیوں حقدہ نہیں کرتے آپ محلے میں کوئی کام کر رہے ہیں اور جناب اور ہر طرح کا معاملہ جو وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ جناب کیا کریں بہت مجبور ہیں معاشرے کے ساتھ چلنا پڑے گا لیکن آپ کی اپنی باؤنڈری ہے آپ ہم مسلمان ہیں ایک باؤنڈری حدود ہے اس حدود کو ہم پار نہیں کر سکیں گے پار نہیں کر سکیں گے یعنی بات یہی ہے کہ دنیاوی طور پر ہر چیز کا ہمارے پاس معیار ہے اور جب کوئی بات ایسی کی جاتی ہے کہ جس کا دنیا میں بھی اس کی نحوسیں تاری ہو جاتی ہیں سود کا لین دین بڑھتا ہے معاشرے اس میں برکت اٹھ جاتی ہے جب خوریزیاں بے حیائی ہوتی ہیں وہ خوریزیاں ہو جاتی ہیں احادیث میں مضمون موجود ہیں سارے یہ سب سنتے ہیں سب دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب کیا کریں کوئی مانتا نہیں ہے تو اپنے دنیاوی اداروں کا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے آپ ہر طرح کا منوا لیتے ہیں تو جہاں دین کی بات آتی ہے تو کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں مجھے یاد آ رہی ہے حجی عبدالحبیب بھائی کی وہ بات انسان جو ہے یہ کتنا سیانا ہے کہ گاڑی کو کھولنے سے پہلے یعنی لاک کھولنے سے پہلے اب تو ریموٹ سے کھول لیتا ہے है? اور رات جب گھر جاتا ہے تو صبحوں کے لیے ناشتہ لے کے جاتا ہے تیاری پہلے سے ہو رہی ہے صبح کا ناشتہ رات کو ہی لے کے جاتا ہے سردیاں آنے سے پہلے سردی کا انتظام کیا جاتا ہے لکڑیاں جمع کر رہی کی جا رہی ہیں پہاڑوں پر کہ جناب برف گر جائے گی تو بھی لکڑیاں نہیں ملیں گی جانوروں کا چار چھ ماں کا چارہ جمع کیا جاتا ہے اپنے گھر میں کہ جناب برف باری کے بعد جو ہم نکل نہیں سکیں گے یہ سارے معاملات آپ کر رہے ہیں اور جہاں قبر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی جہاں آخرت کی بات آتی ہے تو کہتے دیکھی جائے گی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سا برا حال ہے قرض کوئی لے لے دبا لیتا ہے کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا کسی کی چیز ناگوار گزرنے کے باوجود اجازت کے بغیر استعمال کرنا شراب پینا یہ تو اتنا فیشن بنا دیا گیا اس کو معد اللہ اپنے گھر میں ہونے والی تقریبات میں شراب کی بھی باقد ٹیبلے رکھی جاتی ہیں جناب ہم تو مالدار ہو گئے نا ہمارا معاشرے میں ایک نام ہو گیا جوا کھیلنا چوری کرنا فلمیں دیکھنا گانے باجے سننا رشوت کا لین دین سود کا لین دین ماں باپ کی نافرمانی کرنا انہیں ستانا امانت میں خیانت کرنا بد نگاہی کرنا عورتوں کا مردوں مردوں کا عورتوں کی نقالی کرنا بے پردگی غرور تکبر حسد ریاکاری، کاری اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض رکھنا غصہ آ جانے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا گناہوں کی حرص، حب جا بخل خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باقی سے کیے جاتے حتا کے بظاہر نیک آنے والے کسی شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابی زبان کی بے احتیاطی بد نگاہی بد اخلاقی وغیرہ کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے تو اگر ہم نیک بن جائیں صالحین کے زمرے میں داخل ہو جائیں تو کیا ہوگا فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم نیکیاں کرنے والے اور نیکیاں پھیلانے والے بن جائیں پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ سولہ سورہ توہا آیت نمبر پینسٹھ میں موسا امکی او امن الق ترجمۂ کنزور ایمان بولے اے موسا یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں خزان عرفان میں ہے کہ ابتدا کرنا جادوگروں نے ادبن حضرت موسا علیہ السلام کی رائے مبارک پر چھوڑا اور اس کی برکت کیا ہوئی کہ اور اس کی برکت سے آخرے کار اللہ تعالی نے انہیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ادب کاش ہمیں ادب نصیب ہو جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا صالحین سے محبت کے حوالے سے سنیے نبی پاک علیہ الصلاۃ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تک تم نیک لوگوں سے محبت رکھو گے بھلائی پر رہو گے اور تمہارے بارے میں جب کوئی حق بات بیان کی جائے تو اسے مان لیا کرو کہ حق کو پہچاننے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے ایک اور روایت سنو آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور محبت کس سے کرنی ہے اس کی بہت ہی تفصیلی وزاد امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں فرماتے ہیں کہ جناب وہ جو بظاہر مذہبی نظر آئے تو اس کے پیچھے چلنا دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے یہ باتیں کیا کرتا ہے نبی پاک علیہ السلاۃ السلام سے عشق و محبت صحابہ کرام سے عشق و محبت اولیاء کرام سے عشق و محبت کی اس کے معاملے کے انداز کیا ہیں پھر ایک اور روایت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ میری محبت کے حقدار ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صالحین سے محبت کا جو حکم فرمایا گیا وہ یہ کہ مطلق صالحین یعنی نیک لوگوں سے محبت کرنا ان کا ذکر کرنا صحبت اختیار کرنا ادب و احترام کرنا شرن جائز و نیک بھائی سے ادر و ثواب اور جنت میں لے جانے والا کام ہے اور ان میں نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی محبت یہ فرض عین فرض عن ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے اس کے بغیر کوئی مومن مومن نہیں کوئی مسلمان مسلمان نہیں تمام صاحب کرام اہل بیت اطہار ازواج مطراد ردوان اللہ تعالی علی اجمعین کی محبت بھی عین سعادت و رحمت اللہ سے خاتمہ بالخیر خیر کی ضمانت ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نیک لوگوں کی صحبت کے احوال جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے سبحان اللہ سید حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جن میں سے بعض حضرات پر پچاس پچاس سال ایسے گزر گئے کہ انہوں نے نہ کبھی اپنے لیے بستر بچھائے نہ کبھی آدام کے لیے چادریں تیک نہ ہی کبھی خان, گھر سے کھانا پکوایا ان میں سے کوئی ایک لقمہ ہی کھاتا مگر پھر بھی اس کی خواہش ہوتی کہ اس لکمے کی جگہ اپنے منہ میں پتھر ڈال لیتا نہ تو وہ دنیا ملنے پر خوش ہوتے نہ اس کے چلے جانے پر غمزدہ ہوتے تم جس مٹی کو اپنے پیروں تلے روتے ہو ان کے نزدیک دنیا کی حقیقت اور حیثیت اس مٹی سے بھی کم تھی ان کے بالکل قریب میں حلال مال ہونے کے باوجود جب ان سے کہا جاتا کہ اس میں سے قدرے کفایتی لے لیں تو جواب کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اس میں سے کچھ لیا تو یہ میرے دل و دین کے بگاڑ کا سبب بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو میرے میٹھے بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں صالحین سے محبت پیدا کیسے ہو اس بارے میں چار طریقے یہ بیان کیے جاتے ہیں پہلی بات صالحین سے محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اللہ والوں کی باتوں کا مطالعہ کیا جائے اب یہ فی زمانہ اس معاملے میں بھی ہماری اتنی غفلت بڑھ گئی کہ جو فرض علوم کے حوالوں سے بھی بیانات بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب پڑھ لیں یہ ضروری ہے آپ سفر پر جا رہے ہیں ذرا مسافر کی نمازوں کے احکام کیا ہوتے ہیں ذرا اس کو تو سیکھ لیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ذرا یہ حقوق زوجین یا رشتہ آپ کا قائم ہونے والا ہے اس کے حوالے سے کچھ تربیت تو حاصل کر لیں آپ کیا ماشا اللہ اولاد کی آمد کا ایک مبارک سلسلہ ہونے والا ہے تو ذرا معلوم تو کریں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوگی تو بہت سارے ایسے مسائل معاملات ہیں کہ جس کا علم حاصل ہونا ضروری ہے پھر اگر ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو ان کی زندگیوں سے جو ہمیں ذہن ملتا ہے جو ایک تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ کیسی زندگی گزارتے تھے ان کا انداز یہ کتنا اعلیٰ تھا اور پھر یہ اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی تربیت کتنے خوبصورت انداز سے فرماتے چنانچہ ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک نوجوان ایک بزرگ دریا کے کنارے یہ ایک جھوپڑی میں رہا کرتے تھے ان کے پاس ایک نوجوان گیا جو بڑا بے چین اور چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی بات ملے جو مجھے دل کو قرار دے دے اب اس نے جا کر ان بزرگ سے سوال کیا کہ بابا جی یہ بتائیے کہ بھلا قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پڑھو دل کا زنگ اترے گا تو کہنے لگا کہ بھلا قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اب وہ جو بزرگ تھے وہ قصور و تھے کہیں تو جواب نہیں دیا نوجوان نے پھر سوال کیا جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو ان بزرگ نے ایک بالٹی کی طرف اشارہ کیا تو کہا کہ جاؤ یہ بالٹی جو ہے یہ اس میں کوئلے رکھے اس کو خالی کرو اور دریا سے بالٹی بھر کے لے آؤ اب اس وہ گیا اس نے کوئلے خالی کیے اور دریا سے پانی بھرا کوئلوں کی وجہ سے بالٹی جو تھی اندر سے کالی تھی بالکل اب جیسے اس نے پانی بھرا تو کیا دیکھا کہ جگہ جگہ اس بالٹی میں سوراخ تھے جھونپڑی تک پہنچتے پہنچتے سارا پانی گر گیا تو وہاں جب پہنچا تو بالٹی خالی بزرگ نے فرمایا پھر جا کر بھر گیا پھر وہ اس نے بالٹی اٹھائی پھر جا کر بھرنے لگا بھر کر پھر جیسے ہی آیا تو آتے آتے پھر بالٹی خالی بزرگ نے کہا کہ پھر جا کر بھر گیا اب یہ سوچنے لگا کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے پھر گیا تو کئی چکر لگائے اس نے آخر جب تھک گیا تو بزرگ سے کہنے لگا کہ بابا جی آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالٹی میں کسی طرح پانی نہیں آ سکتا اس میں سوراخ ہیں تو بزرگ مسکرائے اور کہا کہ ذرا دیکھ بالٹی کے اندر سے کیا یہ ویسی ہی سیاح جیسے پہلے تو نے دیکھا تھا یہ اب تبدیل ہیں تو نوجوان نے بالٹی کو دیکھا کہ کہا کہ نہیں اب تو یہ صاف ہو گئی ہے فرمائے کہا کہ نہیں اب تو یہ صاف ہو گئی ہے اتنی بار پانی جو بھرا ہے اس پر بابا جی نے شفکت سے مسکراتے ہوئے کہا کہ پانی نہیں پہنچا لیکن اس کی صفت نے بالٹی کو سیاہ سے سفید کر دیا یہی قرآن پاک کی صفت ہے پڑتا جا پڑتا جا پڑتا جا اس کی صفات تیرے دل کو یوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس دل میں موجود دنیا داری کے سراخوں سے سارا زنگ بہا کر لے جائے گی آخر میں دل صاف ستھرا دنیا کی آلائش سے پاک ہو کر تجھے اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے گا تو یہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا ان کی جو گفتگو ہوتی ہے ان کا جو انداز ہوتا ہے ان کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں اور دعوت اسلامی میں ایسے وہ بے شمار نظارے ہیں کہ کل تک جو جمعہ کی کیا عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو کل تک جو نماز نہیں پڑھتے تھے آج ان کو مسجدوں کا امام بنا دیا کل تک جو گانے گایا کرتے تھے آج ان کو پیارے محبوب علی سلاۃسلام کی ناچے پڑھنے والا بنا دیا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیا کاری قرآن بنا دیا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں تو صالحین سے محبت کا طریقہ مطالعہ اور اللہ سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو کہ آپ کے فیضان سے یہ اسلامی کا ایک مدنی کاروان آگے چلا شوبہ جات بنتے گئے مکتبت المدینہ قائم ہوا ماشاءاللہ اللہ اتنی کتابیں بنا کر دے دی, دی اتنی کتابیں چھاپ کر دے دی, دی آپ پڑھنے والے تو بنے آپ دیکھیں آپ کا ٹیسٹ بہترین ہو جائے گا عجائب القرآن قرآن پاک کے واقعات سنے کرامات صاحبہ صاب کرام کا عشق رسول اخلاق الحین شاہ اولیاء فیضان سنت فیضان ریاض الصالحین اللہ والوں کی باتیں حکایت نصیحت خوف خدا اویون الحکایت تقریباً پانچ سو کے قریب کتابیں اور رسالوں کا اب ایک مدنی لائبریری آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا گھر بنایا بہترین ڈرائنگ روم ہے کیا لائبریری بنائیے اس میں رکھیں یہ رسالے اس میں رکھیں کتابیں پڑھیں اس کو آپ کو پتا چلے گا اور ماشاءاللہ جس طرح ہر ہفتے امیر سنت ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس بار رسالہ کون سا پڑھنا ہے جوانی کیسے گزارے؟ بہترین امیر علیہ سنت کا انیس سو اکانوے کا بیان المدینت العلمیہ نے اس کو شکل دی مکتبت المدینہ نے چھاپا جوالیس صفات ہیں لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ رسالہ پڑھ کے دیکھے کے دل میں حیرت انگیز مدن انقلاب برپا ہوگا اور جو اس کو رسالے کو پڑھے میرے مرشد امیر علیہ سنت اس سے رسالے پڑھنے والے کو دعا کیا دیتے سبحان اللہ دیکھیں یہ بھی ایک کتنی بڑی امت کی خیر خواہ ہے آپ دعا فرماتے ہیں کہ یا الہی جو بچہ یا جوان رسالہ جوانی کیسے گزارے اٹھائیس اکتوبر دو سترہ تک پڑھ لے اس کی زندگی تیری رضا کے مطابق گزرے اور جو بزرگ پڑھے اس کی جوانی کی خطائیں معاف فرما کتنی پیاری دعا تو یہ چوالی سفات کا رسالہ آج ہی لیتے جائیں یہاں سے کچھ زیادہ لے جائیں تاکہ تقسیم کریں اور لوگوں میں شعور بیدار کریں مطالعہ کرنے کا شعور بیدار کریں تو یہ اچھی اچھی کتاب رسالے الحمدللہ للہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ڈاؤن لوڈ کر لیں اس سے آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں دنیا میں کہیں ہیں کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے پھر دوسری بات نیک لوگوں سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کیجیے ایسے لوگوں کی صحبت میں یار کیا ملہ بن گیا یار کیا وقت نماز نماز کی ترکیب بناتے ہیں اب بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ چاہے بن سکتے ہیں نمازی نہ بہت, بہت خام خیالی ہے آپ کی آپ اگر نمازی رہنا چاہتے تو نمازیوں کی صحبت چاہیے ہوگی آشقان رسول کہ دل میں حرارت جو پیدا ہوتی ہے اگر اس کو گرمی قائم رکھنی ہے تو آشقان رسول کی صحبت ہوگی نہیں یار سنو سب کی کرو اپنی یہ فارمولا غلط ہے نیک لوگ آشقان رسول کی صحبت چاہیے بھائی بد مذہب نہیں ایسے افراد نہیں جو صحابہ کرام علی مردوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں نہ نا نا یہ نہیں چاہیے اولیاء کرام کی شان میں جو گستاخی کرتے ہوں یہ نہیں چاہیے ہم تو آشقان رسول کی صحبت میں اختیار کریں گے کہ یہ ایام جو آ رہے ہیں اب تو ہے یہ خوشیوں بھرے ماہ رضا کی آمد ہے نا میرا کالادت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اب دیکھیں مدنی چینل پر یہ بس جب مہینے کا چار نظر آئے گا تو فوراً ماہ رضا کے سلسلے شروع ہو جائیں گے ذکر رضا ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے پھر پچیس سفر اور سے اعلیٰ منایا جائے گا اور پھر مرحبا یا مصطفیٰ کی سدائے ہوں گی خوب جشن وراثت کی خوشیاں منائیں گے ان تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو یہ برکتیں ملیں گی پھر صالحین سے محبت بڑھانی ہے تو پھر کیا کر ہے بد مذہبوں کی صحبت سے بچیے وہ تمام لوگ جو انبیاء کرام تابعین صحابہ صابۂ کرام تاب عین تابعین آئمۂ دین اولیاء کاملین کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں ان کی صحبت سے بچیے کہ یہ دین کو ایسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راک کر دیتی ہے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنے والا لانت میں گرفتار ہو جاتا ہے سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بد مذہب کے ساتھ مت بیٹھا کر بد مذہب کے ساتھ مت بیٹھ کیونکہ مجھے تجھ پر لانت اترنے کا خوف ہے سیدنا یا بن ابھی کثیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کسی راستے پر بد مذہب سے سامنا ہو جائے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو ہم تو پارٹیاں کرتے ہیں چائے پر جا رہے ہیں کھانے پہ جا رہے ہیں ارے دیکھو تو سی باتیں کیسی کرتا ہے یار لانا توترنے کا کھو بزرگوں کا دیکھیں انداز کہ اپنے متعلقین کو بچاتے تھے کہ یہ نہ کریں اس انداز سے اپنی زندگی کو نہ گزاریں کہ کہیں گھاٹے کا سودا نہ ہو جائے اور پھر مطلب یہ ہوگا اگر اس طرح کی باتیں مضبوط رہیں گی نا یقین مانے ہمارا پیالہ گرے گا نہیں کبھی ہم کبھی ایسی غفلت والی معاملے میں مطلب پڑیں گے نہیں بعض وقت خود ہی رسک کھیلتے جیسے بعض ڈرائیونگ رف ڈرائیونگ کرتے یار کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے احتیاط احتیاط کریں انشاءاللہ یہ کہ اللہ والوں کی یادیں ہوں گی ان کی محبت ہوگی تو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی کسی جگہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے کہیں اونچی جگہ پانی کا پیالہ رکھا تھا پرندوں کو پانی پینے کے لیے تو وہ گر گیا تو دوسرے دن جب وہ پہنچا تو وہ برتن اوپر نظر نہیں آیا تو کچھ پریشان ہوا لیکن جب قریب جا کر دیکھا کہ وہ برتن زمین پر اوندا پڑا ہوا ہے کیچڑ میں آلودہ ہو گیا ہے کہتا ہے کہ میں نے اسے صاف کر کے دوبارہ پانی بھرا اور اوپر دیا لیکن سوچتا رہا کہ آخر وہ کون سا عمل کروں کہ برتن دوبارہ نہ گرے تو کسی نیک آدمی سے مشورہ کیا کہ آخر میں کیا کروں کہ جس سے میرا برتن کبھی نہ گرے تو بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا اسے ہمیشہ پانی سے بھرا رکھو تو نہیں گرے گا اسے ہمیشہ پانی سے بھرا رکھو گے تو نہیں گرے گا بھاری ہو جائے گا تو خود بخود دیوار پر ٹکا رہے گا تو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہمارے دلوں کا معاملہ ہے کہ اگر اس میں محبتیں پیار عشق اور یہ محبتیں ان کی باتیں بھری رہیں گی تو پھر کوئی بھی ہم کو گرا نہیں سکے گا ورنہ کئی ایسے ہوتے جدی پشتی لنگر کھا کھا کر بڑے ہوئے اپنے بزرگوں کے ساتھ مزارات پہ جا جا کر انہوں نے دعائیں مانگی ہیں لیکن آج کسی بد مذہب کی صحبت نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا کچھ کا کچھ ہو گیا ہاتھ سے بہت ساری چیز چلی گئی گھروں سے بہت ساری برکتوں کے معاملات چلے گئے دیکھے وجہ کیا ہے یہی نحوست تو نہیں ہے کہ کسی بد مذہب کی صحبت نے آج ہمیں اتنا برباد کر دیا اور ہم وہ ساری برکتوں کے معاملات جو گیارہویں شریف کی صورت میں بارہویں شریف کی صورت میں آرا سے بزرگان دین کی صورت میں اپنے بزرگوں کی اصال ثواب کی فاتحہ کی صورت میں جو ہمارے گھروں میں معاملات تھے آج وہ ساری باتیں ختم ہو گئی میرے میٹھے میٹھے اسلامی اور پھر اگر یہ عش کو محبت کی بات بڑھانی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے مدنی مذاکروں میں شرکت کو معمولات بنا لیجئے ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے امیر علیہ سنت کی حکمت و بھری محبت و بھری الفت و بھری و بھری پیاری پیاری باتیں سننے کا موقع ملتا ہے تو اس میں آئیں دوسروں کو لائیں ان باتوں کو سنیں دوسروں تک پہنچائیں اس سے انشاءاللہ صالحین اللہ سے محبت ہوگی اور ان اللہ یہ ساتھ سے یہی نہیں ہوگا ان شاء اللہ ان ہمارے بزرگوں کا ساتھ ہمیں انشاءاللہ جنت میں بھی ملے گا انشاءاللہ ہم جنت میں بھی انشاءاللہ ان بزرگوں کے ساتھ ہوں گے غوث پاک بھی ہوں گے خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے داتا حضور بھی ہوں گے پیرو مرشد بھی ہوں گے تمام دعوت اسلامی والے والیا ہوں گی سب یا رسول اللہ کہنے والے ہوں گے انشاءاللہ اور یہ تو کہتے نا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے بروں کی صحبتوں سے بچائے آمین بجاہی نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم